اس میں اعظم و استغفار ل علح البہ کن تمال ترجمہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ بے عیب ہیں بے شک میں گناہ گاروں میں سے تھا حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے اس میں تحلیل بھی ہے یعنی لا انت اور تسبیح بھی ہے سبحانک اور استغفار بھی ہے انی کن من الظالمین اس استغفار کے بہت فضائل احادیث و روایات میں آئے ہیں یہ ہر غم مصیبت مشکل اور پریشانی کا حل ہے امت مسلمہ نے ہمیشہ اس تسبیح و استغفار سے بڑے بڑے منافع حاصل کیے ہیں بندہ نے استغفار کے موضوع پر اپنی زیر تباہ کتاب میں اس آیت کریمہ کے فضائل و خواص پر کئی روایات جمع کر دی ہیں